الحمد للہ وقفا وسلم اللہ آباد اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے پہچان کے لیے دو قسم کی آیات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے آیات کونیہ اور آیات شرائیہ آیات کونیہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا جیسے کہ اس سے پہلے ہم, چند ہم نے چند مثالے دی ہیں قرآن پاک میں ان نفی خلقی سماوات وقت العلّ نہ ال آیات الباق یہ ای بہت ساری آیات قرآن پاک میں ہیں جن پر ہمیں غور فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان مخلوقات پر او مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہوتی ہیں انہیں کو آیات کونی کہا جاتا ہے دوسری قسم کی آیات ہیں آیات شرعیہ آیات شرعیہ, شرعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی وحی یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے وہی کے ذریعے کتاب نازل کی نبی کو انبیاء کو طرح طرح کے پیغامات بھیجے تو یہ اللہ رب العالمین کے توحید کی جو دعوت دینے والی آیات ہیں اللہ رب العالمین کی بڑے عظیم ترین احکامات ہیں ان تمام احکامات ان تمام آیات پر غور کرنے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا افلاقرآن ون غیر لو جدوفی فن کھ آخر یہ لوگ نبی پر ایمان لانے اللہ واد شریف کے ہونے توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیوں کرتے ہیں ہمارے نبی کو کبھی جادو کہتے دیتے ہیں جادو کر کہتے ہیں کبھی ساحر اور مجنو کہتے ہیں کبھی شاعر اور کاہن کہتے ہیں قرآن جو پیش کیا جاتا ہے صرف اگر یہ قرآن پر غور کریں افلا یتب برو نل قرآن آخر انہوں نے کیوں نہیں غور کیا آج تک قرآن پر یہ ای آیات شرعیہ پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیا افلا یت دبرو آخر ان لوگوں نے کیوں نہیں غور کیا اللہ حرب العالمین کی کتاب قرآن پاک پر ولو من امن غیر اللہ اور اگر اللہ حرب العالمین کی کتاب قرآن پر غور و فکر کرتے تو انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا کیوں؟ اگر یہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا اور کی کتاب ہوتی تو لو فی اختلاف کثیرہ اس کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے یعنی دعوت دی جا رہی ہے پہلے باطل کو کہ یہ قرآن پر غور کریں قرآن پر غور کرنے سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے یہ کسی غیر اللہ کا کلام کسی شاعر کا کسی کاہن کا کسی اسکالر کا یہ کلام نہیں ہے کیوں قرآن پاک کو الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب ربیم سورت الفاتحہ سے شروع کریں اور سورت انوناس تک ناس تک پڑھ کہیں قرآن پاک میں کوئی اختلاف ان کو نہیں ملے گا آتے آپس میں تکراتیں بھی نہیں ملیں گے. کوئی تکرار بلا وجہ نہیں ملے گی اعتراض کرنے کا کوئی چانس ملے گا ہی نہیں اس لیے اگر اللہ کے راوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اسے بہت سارے اختلافات اور آپس میں ٹکراؤ پاتے چونکہ انسان کا کلام ہے لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں اسی لیے یہ اللہ تعالی کا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے یہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے ہی نہیں ہے یہ اصل میں اسی طرح سے انسان اگر غور کرے تبھی آیات شرعیہ یہ تو پرانی آیات ہے دنیا آج ہی آ گئی ہے قرآن جیسی کوئی ایک آیت پیش کرنے سے تو علم ت پہلو ولندا پھیلو اللہ ہر بلا ہیں آج تک تو قرآن کی جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر آئندہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے اور آج تک قرآن پر دور سے اعتراض کیا گیا لیکن قرآن کا چیلنج کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر اتنی وضاحت اور اتنی درست ٹھوس باتیں کہیں ہیں اور کوئی اختلاف نہیں برت و نصیحت کی ہیں یہ قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک کے علاوہ نبی علیہ السلاط السلام پر جو اللہ تعالی نے مزید احکام نہ دے کی ہیں کبھی ان کی حکمتوں پر غور کیا جائے کہ اسلام کے احکام کتنے حکمت والے ہیں تو آدمی بہت سارے لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں یہ انسانی بنائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تعلیمات ہیں اس لیے دونوں قسم کی آیات پر غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی صحیح معرفت ہمیں اللہ تعالی کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو جائے دوسری چیز جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تین چیزوں میں سے پہلا پہلے پہلا اصل ہے مارفت الہی رب اب اللہ تعالیٰ ہمارا رب خالق مالک وحدہ اللہ شریف ہے اس کا علم ہو نمبر دو و دین ہی انسان کو اپنے دین کی معرفت ہو دین اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہوا اپنا نام مسلمان رکھتا ہے اپنے آپ اپنے بارے میں دعوی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس دین کا صحیح مانو میں علم ہو کہ آخر اسلام ہے کیا اور آج بہت سارے لوگ اس لیے آپ تجربہ کر لیں ایسی چیزوں کو اسلام سمجھتے ہیں جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے غیر اسلامی چیزوں کو انسان اسلام سمجھ لیتا ہے کر جب انسان کے پاس اسلام کی اپنے دین کی صحیح معرفت نہ ہو اس لیے دین ہے کیا اس کی معرفت ہو اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے قرآن پاک میں اور اس سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے جو پیغام بندوں کے لیے پہنچاتا ہے اسی چیز کا نام کیا ہے اسلام اسلام اس کو کہتے ہیں اب اگر کوئی چیز اسلام کی نہیں ہے علم نہ ہونے کی بنا منا اس کو بھی اسلام سمجھ لے رہے ہیں یہ اس لیے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اسلام کو سیکھا نہیں اسی طرح بہت ساری باپ دادا کے رسم و رواج جب لوگوں نے اسلام کی معرفت نہ حاصل کی دنیا کی ساری معلومات کی دنیا کی ساری چیزیں پڑھی لیکن یہ کبھی نہ سیکھا کہ ہاں اسلام کیا ہے اسلام سیکھو بہت کچھ ہم نے سیکھا تو آمن تو بلّ و ملائے یاد کر لیا بنین اسلام اور ہم یاد کر لیا کچھ لوگ ساتھ ساتھ کلم یاد کر لیتے ہیں میری بھائی یہ سیکھنا نہیں اسلام ہے کیا اللہ نے کیا بھیجا ہے رسول کیا لے کر کے آئے ہیں اس کا علم ہمیں ہو اگر اس کا علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم حباب دادا کے رسمرواد کو بھی اسلام سمجھیں گے دین کے نام پر اسلام کے نام پر جو کچھ دنیا میں پیش کیا جائے گا، اس کو بھی اسلام سمجھیں گے ہر بدعات کو بھی دین کا حصہ سمجھیں گے اسی لیے دین کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے نمبر چھ تیسرا اصل یا تیسر اصول میں جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں ہمیں صحیح معنوں میں ان کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ ہیں کیا مثال کے طور پر قرآن پاک ہم اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم کیا کہیں گے اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں آدم کی اولاد میں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے لاکھوں اور کڑوروں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں منتخب کرتے ہیں پھر اس کی اپنی نگرانی میں تربیت کرتے ہیں اس کو اپنا رسول بناتے ہیں اللہ اپنا پیغام ان کو دیتے ہیں نبی کو تاکہ نبی امتوں کو اپنی زبان میں امت کی زبان میں اللہ تعالی کا پیغام سکھا دیں یہ ہے اگر ہمارے پاس علم ہو نبی کی معرفت ہو تو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالی بندوں میں سے جن بندوں کو جس بندے کو پسند کرتا ہے منتخب کرتا ہے اپنی رسالت تو نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اپنا پیغام دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اے نبی میں نے آپ کو اپنا نبی بنایا میرا یہ پیغام اپنے میرا پیغام میرے بندو تک پہنچائے ان کو سکھلا دیں یہ ہے رسول کا مقام اس کے علاوہ رسول نہ مشکل کشا ہوتے ہیں نہ حاجت روا ہوتے ہیں نہ لینے دینے کا اختیار ان کو ہوتا ہے سارا اختیار اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے اللہ حرب بندوں کے پاس اب تک اپنا پیغام پہنچانے بندوں کو سکھلانے بندوں کو اپنی پیغام سے روشناس کرانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے جس کو منتخب کر لیتے اسی کو رسول کہا جاتا ہے ہمیں رسول کا یہ مقام و مرتبہ اور حیثیت کیا ہوتی ہے ان کا منصب کیا ہوتا ہے اس کا پہچاننا بہت ہی ضروری ہے کہ تین وصول ہیں ہمارا اللہ کون ہے ہمارا اسلادین کیا ہے اور ہمارے رسول کیا ہیں یہ تین چیزیں ہونا چاہیے اور سی وہ تینوں چیزیں ہیں تینوں سوالات تینوں چیزیں جن کے متعلق دفنانے کے بعد قبر میں سوال کیا جاتا ہے یہ ہے اتنا ضروری یہ تینوں وصول ہیں ان میں اگر کسی ایک کے اندر ہم ناقص رہے تو سارا دین برباد ہو گیا نجات نہ ہوئی ان تینوں کو جاننا ضروری تینوں کے متعلق کے قبر میں سوال ہوگا اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد البحاب ندیر احمد اللہ نے یہ کتاب لکھی اور لوگوں کو ترغیب دلائی تاکہ لوگ سیکھ لیں اور قبر کے جوابوں کا کی تیاری ہو جائے پہلا سوال ہوگا مررب مردے کو اٹھایا جائے گا اور قبر میں پوچھا گیا مررب تمہارا رب کون ہے اگر انسان کے پاس علم ہے علم کی روشنی میں اپنے اللہ کو اپنے رب کو خالق مالک کو پہچان لیا تو کہے گا ربی رب اللہ فرشتے جب سوال کریں گے مرب تیرا رب کون ہے تو جس نے علم کی روشنی میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا وہ کہے گا رب بی اللہ میرا رب اللہ ہے اور اگر کسی نے سنی سنائی باتوں کو پر یقین کیا اور اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے علم نہیں اس کو جب اس کو کور میں پوچھا مر رب فرشتہ سے تیرا رب کون ہے تو کہے گا ہدری نہیں نہیں مجھے پتا نہیں کہ کون ہمارا رب ہے اللہ دیکھا آپ نے کس طرح سے انسان وہاں جی حالت کی بنا پر کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے اللہ کون ہے اللہ پھر دوسرا سوال ہوگا من یوک مندے ماں نو تمہارا دین کون ہے اگر اس نے اسلام کو سمجھا ہمارا اسلام وہ ہے جو آخری نبی محسوس سلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کی حدیث کی شکل میں لے کے دے تھا اور نبی نے جو ہمیں سکھلایا تھا وہی اصل میں دین ہے جس نے اس طرح سے علم, ہا... علم... علم کی روشنی میں دین اسلام کو پہچانا جب اس سے پوچھا گیا تمہارا دین کون ہے قبر فرشتے کچھ ماں دین تمہارا دین کیا ہے تو کہے گا ہاں ہاں دادا نہیں مجھے پتا نہیں کہ میرا دین کیا ہے اللہ پر حالانکہ دنیا میں کسی نہ کسی دین پر تھا لیکن بلا علم کے تیسرا سوال ہوگا وما وما نبی تمہارا نبی کون ہے تو اگر ہم نے اپنے نبی آخری نبی محدود سلم کا کے متعلق علم حاصل کیا کہ نبی ہے کیا ہوتے کون ہیں ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ان کی ذمہ داری کیا ہے علم کی روشنی میں ہم نے نبی کو اگر پہچانا ہے تو منکر نکی جب پہنچیں گے تو کیا کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر علم نہیں ہے تو کہ گئی مردہ ہا ہا لادری نہیں نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون ہے نبی ہمارے اس لیے ان تینوں چیزوں کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں کا علم مزید عطا کرے اقل قادآ سبحان کلّہ بھن دے کا اشد اللہ واللہ الہ اللہ انتا استد